خطبہ نمبر انہت تر آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی اپنے اصحاب کو سرزنش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم كم اداریكم کما تدار البکار العمد والثیاب المتداعی کلما حیصت من جانب تحتکت من آخر کب تک میں تمہارے ساتھ وہ نرمی کا برتاؤ کروں جو بیمار اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا کوہان اندر سے کھوکلا ہو گیا ہو یا اس کپڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے وضبع بجارها جب بھی شان کا کوئی دستہ تمہارے کسی دستے کے سامنے آتا ہے تو تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس طرح چھپ جاتا ہے جیسے سراخ میں کوہ یا بھٹ میں بچو تم و مرويم بكم فقد روم ي ب اقوى قناصل انكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الروايات خدا کی قسم ذلیل وہی ہوگا جس کے تم جیسے مددگار ہوں گے اور جو تمہارے ذریعے تیر اندازی کرے گا گویا وہ سوفار شکستا اور پیکان نداشتہ تیر سے نشانا لگائے گا خدا کی قسم تم سہنے خانہ میں بہت دکھائی دیتے ہو اور پرچم لشکر کے زیر سایہ بہت کم نظر آتے ہو لعالم بما نفسی میں تمہاری اصلاح کا طریقہ جانتا ہوں اور تمہیں سیدھا کر سکتا ہوں لیکن کیا کروں اپنے دین کو برباد کر کے تمہاری اسلام نہیں کرنا چاہتا ہوں خدا تمہارے چیروں کو ذلیل کرے اور تمہارے نصیب کو بد نصیب کرے تم حق کو اس طرح نہیں پہچانتے ہو جس طرح باطل کی معرفت رکھتے ہو اور باطل کو اس طرح باطل نہیں قرار دیتے ہو جس طرح حق کو غلط ٹھہراتے ہو